آج کا موضوع ہے حکمران کی فرما برداری طاعت ولی الامر اور یہ و جماعت کے عقائد کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے و جماعت جب عقیدے کے مسائل میں بات کرتے ہیں اور اصول بیان کرتے ہیں تو جیسے وہ توحید پہ بات کرتے ہیں اور کی قسمیں بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے جو دیگر اصول ہیں عقیدے کی ان پر بھی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے توحید پہ بات کرتے ہیں یعنی اہمیت کے اعتبار سے پہلے ارکان ایمان ہیں ارکان اسلام پہ پھر اس کے بعد جو ایمان کے مسائل ہیں اس کے بعد پھر صاحب اکرام من اجمائین <خص> کا کیا مقام ہے اور کیا حقوق ہے ان کے پھر اہل بیت کا کیا مقام ہے ان کے کیا حقوق ہیں پھر حکمران کی فرما برداری بھی اس میں شامل ہے اور اس کے بعد میں جو باقی جو اس کے علاوہ جو موضوع ہیں یا موضوعات ہیں جن کے طرح عقیدے سے ان کو بیان کرتے ہیں اور یہ جو اصل ہے حکمران کی فرما برداری کا اصل اس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس اصل کو بیان کیا ہے اور اس میں کس طریقے سے شدت کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور کس طریقے سے امت کو اس اصل کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس اہمیت اور شارح کے تشدید اس اصل کے باوجود بھی اور دلائل کی تنوع مختلف قسم کے دلائل بیان کرنے کے باوجود بھی اکثر لوگ اس اصل سے غافی ہیں غافل ہیں اور حق باطل بن چکا ہے اور باطل حق بن چکا ہے تعجب کی بات ہے تو یاد رکھیں اس اصل کی بنیاد جو ہے یہ ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پھر اسی پہ پورا درس پہ ہم بات کرتے ہیں اصل کیا ہے السمع و ابا المسلمین ابرارن و فجارن حکمران مسلمان حکمران کی فرما برداری اگرچہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں فرم برداری کرنی ہے یہ اصل ہے اب اس کی دلیل کیا ہے کیا برے حکمران کی فرم برداری کرنی ہے یہ تو سب جانتے ہیں کہ اچھے حکمران کی فرم برداری کرنی ہے لیکن جو برے حکمران ہیں کیا ان کی بھی فرم برداری کرنی ہے اس کی کیا دلیل ہے اور علماء سلف کا کیا اقوال ہیں اور آج کے درس میں میں جن آیات اور حدیث کو میں بیان کروں گا میں زیادہ حد... حدیث کی شرح کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر ہم قرآن مجید کی عادت کا ترجمہ بیان کریں پھر اس کی تفسیر بیان کریں اور حدیث حدیث لے کے پھر ان کا تشریح شرح بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور جتنے بھی آج مسلمان ہیں وہ سب قرآن مجید اسے حدیث سے دلیل لیتے ہیں ان کے لیے قرآن اور حدیث ہے چاہے دیکھ لیں آپ بریلی ہیں دیوبندی ہیں جتنی بھی گروہ نکلے ہیں حالانکہ قادیانی کو بھی دیکھ لیں وہ بھی قرآن جیت کے آیت لے کے آتا ہے اور حدیث لے کے آتا ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے تو میرا طریقہ یہ رہے گا کہ میں قرآن جیت کی آیت اور احادیث بیان کروں گا اور بعد میں سلف صالحین کیونکہ ہمارا منحج کیا ہے قرآن اور حدیث سلف صالحین کے مفہوم سے اور سلف صاحن میں سے تقریبا میں تیس کلام لوں گا جو صحیح سند سے انشاءاللہ ثابت ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اس بار میں حکمران کے فرما برداری اچھے ہوں یا برے ہوں تیس کا انشاءاللہ میں ان کے نام لے کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور ان آیات اور حدیث کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے اگر میں اپنی طرح تشریح کرتا رہوں دس گھنٹے بھی بیٹھا رہوں تو اس بات کا وزن نہیں ہوتا لیکن جب سرب صالحین کی بات آتی ہے صحابہ کرام سے لے کے آج کے دور تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں جماعت کے علماء انشاءاللہ دیکھ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے اور کس طریقے سے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی ہے کہ اس اصول کو کبھی چھوڑنا نہیں تو یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ارشاد بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایلین عقی اللہ وہ عقیع الرسول یا لدین امن اے ایمان والو عطی اللہ اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرو وہ ارل امرکوں اور آپ کے جو ارل امر ہیں ان کی فرما برداری کرو اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ اول امر کون ہے دو قسم کے لوگ ہیں ایک علماء ہیں نمبر دو حکام حکمران ہیں ان کی فرمہ برداری کرنی ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں تفسیر بن کثیر اور تفصیل بجبری میں مختلف مفسرین سرین کے اقوال دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کون ہے ولیل امر کون ہے ولیل الامر یاد رکھیں حکمران اور علماء کی طرف آتے ہیں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری فرم برداری کی اس نے اللہ تعالی کی فرم برداری کی آسانی فقط اس الله جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی وہ یوں امیر فقط اقانی جس نے امیر حکمران کی فرم برداری کی تو اس نے میری فرم برداری کی فقط بے شک تحقیق یقین کے ساتھ اس نے میری فرم برداری کی ومن میاں امیر فقط آسانی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور لفظ ال امیر ال جنس کے لیے یعنی کوئی بھی امیر ہو یعنی کو خاص قسم کے امیر نہیں ابھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ صالحین نے کس طریقے سے مفہوم لیا ہے الفاظ پہ غور کر کے ذرا دوسری روایت میں صحیح بخار مسلم میں سید اباسامت وغیرہ بیان کرتے ہیں دعانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا پبا انا ہوں بس ہم نے بیعت کی ان کی فكان فيهم أخذ علينا بيعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم हमसे किस चीज की بیعت لی على السمع والطاعه هم نے فرمہ برداری پہ بیعت بي کی فی من شطنا التش حالات میں ومكرهنا اور اور مشکل حالات میں وفي عسرنا مشکل حالات میں وفي يسرنا اور أس اسانی کے حالات علينا اگرچہ ہمیں ہم سے کسی اور کو بہتر سمجھا جائے اور کسی اور کو آگے کیا جائے اصلاح کہتے ہیں کہ آپ کا حق ہے اور آپ کے حق کو چھوڑ کر کسی اور کوئی حق دیا جائے کسی اور کو بہتر سمجھا جائے وہ اللہ اور ہم اس امر کی حکمرانی کی اور عمارت کے امر میں کسی سے تنازع نہ کر کسی سے جھگڑا نہ کریں اسی چیز پہ ہم نے بیاد کی ہے تیسری روایت میں مسند احمد کی روایت میں آیا ہے سيدنا ابو هريرة رضا عنه بيان کرتا ہے کہ نبية کريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا إن الله يرضى لكم ثلاثا اللہ تعالی تین چیز پسند کرتا ہے ہم لوگوں سے كون سے تین چیزیں ہیں فَيَرْضَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشِرِكُو بِهِ شَيْئًا اللہ تعالی سیکھو پسند کرتا ہے کہ کرو اور عبادت من اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریکنا خیراؤ وَانْ ت اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو انتنا سہو من اللہ اللہ امراکن اور نصیحت کرو ان لوگوں کی جن, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر امیر بنا دیا اور تمہارے لیے ولی امر بنا دی ہے اللہ اللہ امراکن اور سے مسلم بھی یہ روایت موجود ہے اس کے بعد سید عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدکون و امور تم کی رونا آنے والے وقت میں آپ لوگ دیکھو گے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم سے کسی اور کو آگے کریں گے اور ایسے کام کریں گے جس کو تم انکار کرو گے تمہیں برے لگیں گے عالیہ رسول اللہ فرماتے امرونا تو صاحب اکرام اجمعین نے رسول اللہ علیہ وسلم اگر ایسا وقت ہے تو ہم کیا کریں قالتم اللہ اکبر اس وقت ہم کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر حق ہے ان کا اس کو تم پورا کرو حکرانوں کو حق جو ہے اس صورت میں بھی نا انصافی ہو رہی ہے تم پر ظلم ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی کہ ان کا جو حق ہے وہ پورا کرو کیا حق ہے ان کا فرما برداری کا سم ہو اور جو آپ کا حق ہے کون دے گا وہ تھا الحق اللہ بھی اور جو تمہارا حق ہے کسے مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو اسے کیا مانگتے ہو اس نے کیا دینا ہے اور یہ صحیح بخار مسلم کی روایت ہے نمبر پانچ صحیح مسلم میں نے سید بن حسین رحم الله فرماتے ہیں میری دادی فرماتی ہیں کہ انہوں نے سنا نبی وسلم کو حجۃ الوداع میں وہ یہ قول یہ فرما رہے تھے ولو است ولو استعمل عليكم عبد بكتاب الله له واطيعوا اگر تمہارے اوپر کوئی ایسا حکمران اجائے جو عبد ہو غلام ہو اور تمہیں اللہ تعالی کی کتاب سے یعنی تمہارے سارے جو حالات ہیں وہ اللہ تعالی کتاب کے مطابق عمل کرتے ہوئے حکمرانی کرے فش میں اگلا تو اس کے لیے فرما برداری ہے سامن ہے یہ سہ مسلم کی روایت ہے. سید مسلم کی دوسری روایت میں سیدنا اب ہر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منخر جامعہ من پایا جس نے فرم برداری سے منہ مو موڑا ان نکل گیا وفارق الجماعه اور جمات کو چھوڑ دیا فمات اور اسی حالت میں مر گیا ماتمیتہ جاهلیت اس کی موت جہالت کی موت ہوئی ان لله و ان الیہ کی موت, کی موت یعنی اسلام سے پہلے جو جہلیت تھی اسی پہ موت ہوئی اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمبی حدیث الفاظ و تقل فرما برداری کرو حکمران کی و ان وارہ بغرک اگرچہ وہ تمہیں کوڑے مارے وہ عقدہ مالک اور تمہارا مال چھین لے فسما و اق برداری کرنی ہے اور ایک روایت میں آیا ہے صحیح مسلم کی روایت میں سید الحضیفہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حکمران آئیں گے جو جن کے دل شیطانوں کے ہوں گے انسانوں کے جسم میں سیقو سیقوم رجال قلوب قلوب فی انس آپ سوچیں حکمران ہے دل اس کا ابلیس کا ہے شیطان کا دل ہے یعنی شیطان جو ہے وہ انسان کے روپ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہے لیکن ہے حکمران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع وعطع وان برب بہرک واخذ مالک فرمو بذاری کرو اگر جی تمہیں کوڑے مارے وہ تمہارا مال چین لے اسے مسلم کی روایت ہے عرصہ بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اگرچہ وہ میرا مال لینا چاہے کوئی شخص حکمران نہیں دیکھیں فرق دیکھیں حکمران کی بات ہو اگر اگرچہ مال چھین لے فرم برداری کرنی ہے ایک عام ڈکیت آتا ہے اس نے چوری یا چور آتا ہے مال چھیننے کے لیے اب اس کے بارے میں الفاظ دیکھیں ذرا قالا صلی اللہ علیہ وسلم قاتل ہو کوئی شخص تمہارا مال چھیننا چاہے تو لڑو اسے اپنے اپنے مال کو اپنے جگ محفوظ کرنے کے لیے لڑو خالفین قطل اگر وہ مجھے مار دے کال علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انت انتفق جنت اگر تم ہی وہ قتل کر دے تو تم کہاں ہو جنت میں ہو اچھا کالف قتل تو اگر میں اسے مار دوں قال کالح و النار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے کیوں کیونکہ گناہ اس کا ہے اب اس نے اب اپنے آپ ہلاکت میں ڈال دیا تو وہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کے بارے میں اقوام کے بارے میں کیا حکم دیا مال جاتا ہے چلا جائے فرمبرداری کرنی ہے وہاں پر قتل کرنا ہے اگر مر بھی جاؤ تو جنت میں وہ مرے تو جہنم میں حکمران کے معاملے میں مال جاتا ہے چلا جائے کوڑے لگتے ہیں لگیں لیکن حکمران کے خلاف توار نہیں اٹھانی اس کا مقاتلہ نہیں کرنا کیونکہ اگر ایک شخص سے جنگ کرتے ہو لڑتے ہو اور وہ مر جاتا ہے کہ آپ خود مر جاتے ہو تو امت میں کیا فساد ہوگا ہاں؟ لیکن ایک حکمران ہے آپ اس کے خلاف اس کے کھڑے ہو جاتے ہو اور ایک جماعت بنا لیتے ہو پھر اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے کہ نہیں اس نے آپ کو بھی مارنا ہے اس کے پاس طاقت ہے اور اس نے آپ جیسے دوسروں کو مارا ہے جو بیچارے بے گناہ ہیں تو اس کی ظالم کی زد میں سب آ جاتے ہیں پھر ہے تو وہ ظالم دیکھتے تو کسی چیز کو نہیں ہے وہ اس نے پھر کسی کو نہیں دیکھنا نمبر آٹھ نمبر نو دو حدیث آگئے نمبر نو صحیح بخار مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں سوف تلقون بعد اثرہ میرے بعد تم لوگ اثرہ دیکھو گے تمہارے اوپر کسی اور کو تم سے کسی اور کو بہتر سمجھا جائے گا اور تمہیں تمہارے, تمہارے, تمہارے حق پورے نہیں دیا جائیں گے لما نسرا رسول اللہ اگر ایسے لوگ آئے جو ہمیں پیچھے کرے ہمارا حق بھی ہے اس چیز میں ہمیں پیچھے کر کے کہ کچھ اور لوگوں کو آگے کرے اور ان کو ہمارا حق دے دیں اثر مطلب ہے کہ کسی چیز میں آپ کا حق ہے وہ حق آپ, آپ سے چنگر کسی اور کو دے دیا جائے اسے اثرہ کہتے ہیں تو ہم کیا کریں اللہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس برو نئی بخاری مسلم صبر کرو کب تک صبر کریں یا رسول اللہ ظالم ہے رکھ دیتے نہیں ہے ایک سال دو سال دس سال 20 سال سو سال ہزار سال کب تک صبر کریں قیامت کے دن میدان میں میں حوض کوسے پہ جب ملاقات ہوگی تب تک صبر کرنا ہے اس دنیا میں جب تک سانس چل رہی صبر کرنا ہے اور صبر کی ضد کیا ہے نکلنا خروج جو لوگ صبر نہیں کر سکتے ظلم کو دیکھ کے نکل, نکلتے ہیں بے صبر لوگ ہوتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں خروج نکلنا حکمران کے خلاف حکم کی چیز کہ ہے نکلنے کا ہے صبر کرنے کا ہے صبر کرنے کا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہے تو وہ صبر کرے گا جو اپنے ہما نفس کو اپنے آنکھوں پہ رکھتا ہے وہ تو صبر نہیں کرے گا صبر ہوگا اسے اسے صبر نہیں ہوگا اسی لیے ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کے دیکھ لے یہ جو نصوص ہیں کتنی واضح الفاظ ہیں میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا کہ ایک حدیث میں دس دس فوائد ہیں تقریبا الفاظ کو دیکھ کے اور لغت کو دیکھ کے اور شریعت کے بنیادی اور قواعد فقیہ کو دیکھ کے جتنی اس میں فوائد ہیں وقت نہیں بچے گا تو میں اس لیے صرف ترجمہ کر رہا ہوں چند اہم باتیں بیان کر رہا ہوں بس باقی خود ہر بندہ جو سمجھتا ہے جس کے پاس عقل سلیم ہے اور قلب سلیم ہے فهو إن شاء الله سمجعك نمار نو نمار دس عن أبي نجيحن العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك مرتبة همين نبيك كريم صلى الله عليه وسلم موعظة ديا موعظة بليغة ايسا موعظة ايسا ايك درستها اثنى بليغتها اثنى اتشاتها وجلت منها القلوب اما رديل اسر نرمه بيه دل کاپ اٹھو ذرا فتمن حل اور ہمارے آنکھوں سے آسو بہنے شروع ہو گئے فکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ کے یہ آخر مواعدوں میں سے ہیں کہ آپ الوداع کہنے والے ہیں فاؤسینا مختلف وسیعت تو کیجیے اب نبی رحمت صلی اللّہ علیہ وسلم کا سردار کو صحابہ کرام کو وسیعت دے رہے ہیں ذرا غور فرمائیں قال اوصیکم کم بتقو اللہ سب سے پہلی وسیعت میں وسیعت کرتا ہوں اور یہ نصیحت بھی اس وسیعت میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو <تصفح> اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے یہ نصیحت بھی ہے وہ سمپار اور فرما برداری کس کے لیے ابد الحبشی فرم اس حکمران کے لیے اگرچہ وہ غلام ہو حبشی غلام کیوں نہ ہو تمہارے اوپر امیر بن گیا حکمران بن گیا تو اس کی فرم کرنی ہے اسے ابو دود ال ترمیدی نے روایت کیا ہے اور فرمایا حدیث الحسن صحیح امام ترمیدی نے مسرت احمد میں اب الحارث الاشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بخمس میں تمہیں پانچ چیزوں کی وصیت کرتا ہوں اور پانچویں نمبر پہ یہ فرما وسم و ابا اور فرم بردیر جماعد شدرین جس نے بھی جماعت کو ایک بالشت کے برابر چھوڑا یہ جماعت ہے لیکن ایک شخص جماعت کو ایک بالشت پہ ہٹ گیا خل عرب قطل اسلامی تو اس نے اسلام کے دھاگے کو اسلام کے کو اپنے گردن سے نکال دیا ایک بالشت بھی ایک برش کی بھی گنجائش نہیں دوری جماعت سے اور ابن اب عاصم نے روایت کیا ہے عدی بن حاتم ادیب بنحا پائی سے فرماتے ہیں رسول اللہ تقی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ سوال نہیں کرتے جو اچھے لوگ ان کی فرم برداری کریں گے وہ تو معلوم ہے کوئی فرم برداری کرنی ہے متق تو ہم نے کریں فرما برداری لیکن من فعل کذا و کدا لیکن جس نے یہ اور یہ کام کیا وہ من الشر پھر کچھ شر کی باتیں بیان کی کچھ ایسے کبران اگر آئیں جو یہ یہ شر کریں تو ہم کیا کریں فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقل حسن ہوا تو علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو اتقال اللہ تعالی سے ڈرو اور فرما برداری کرو دو الفاظ ہیں صحیح مسلم میں عرف عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منجہ و واحد اگر تم لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسا شخص آئے اور تم لوگ جمع ہو چکے ہو ایک شخص کی عمارت کے نیچے اصو ان ان عصاكم اور وہ تمہیں تفرق میں ڈالنا چاہتا ہے او فرق جماعتكم اتم وہ تمہیں رو بندی کی طرف بلاتے تمہیں تفرقہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو قتل کرو وہ روایت تم اور سے مسلم کے دوسری روایت میں فبرو ہو بس کا اینم اس کی گردن اڑا دو تلوار سے اینم منکن کوئی بھی کیوں نہ ہو جانتے کوئی بھی کیوں نہ ہو کون شامل ہے کوئی بھی کیوں کوئی, نہ ہو کوئی امیر ہے غریب ہے عالم ہے جاہل ہے بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بھی ہو یا دیکھو کہ کون ہے اس کی گردن اڑا وہ حکم کسی کو دے دیا جا رہا ہے صحابہ کرام سبحان الله کا انہ من کان نمبر 14 ان عياض بن غنم رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من اراد ان ينصح لسلطان امر نصیحت کی بات آ رہی ہے کہ نصیحت سلطان کو من اراد ان ينصح لسلطان بامر جو شخص کسی امیر حکمران کو نصیحت کرنا چاہے کسی چیز کے بارے میں فلا یو بھی دلا تو لوگوں کے سامنے علن جہرن اس نصیحت کو نہ بیان کرے اور اسے نصیحت نہ کرے وہ لائکن یہ اخلوبیت لیکن اس کا ہاتھ پکڑے فیخلوبی اور اسے اکیلے میں الگ لے جائے اور اکیلے میں بات کرے فیم قبل ہوں فضا اگر نصیحت مان لیں حکمران تو یہی چاہیے تھا مقصد پورا ہوگیا الحمد اگر وہ نہیں مانتا نصیحت کو تو آپ پر جو فرض تھا آپ نے وہ پورا کر دیا اب آپ کے گرن اپنے رب کے سامنے آزاد ہے یہ کچھ کر سکتے تھے نا فتق الما سا کے یہی تقاضا ہے کہ نہیں یہ کر سکتے تھے یہی کرو اور یہ امام نصرت احمد کی روایت ہے نصرت احمد کی دوسری روایت میں آیا ہے ورغم ترمين رمزكو بيان کیا ہے يا أيها الناس أي لوگو اطيعوا ربكم اپنی رب کی اطاعتكم فهم بذاري کرو وصلوا خمسكم اور پانچ نمازين پڑھو وأدوا زكاة أموالكم اور اپنی مالوں کی زكاة نکالو واطيعوا امراءكم اور اپنی اميروك و حکمرانوك فهم بذاري کرو تدخولوا جنة ربكم اپنی رب کی جنة میں داخل ہو جاؤ گئے اور ابن ابن عاصن نے اپنی سنت جو تی تصنیف سنت میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نے ابد اللہ علیہ شریک شی جس نے تعالیٰ کی عبادت کی بندگی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا وہ اقام اور نماز قائم کی وہ ات زکا اور زکوٰۃ دیا اور فرم برداری کی اپنے حکمران کی فعم اللہ خل تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا من ای ابواب جنت شاء و انہا لہا ثمانیت ابواب جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا اس کے مرضی کے مطابق اور جنت کا ایک نہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ابن ابن, ابن عاصم نے سنت میں اور مسلم احمد میں اور ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے سیدن معاذ بن جبر راض عنہ فرماتے ہیں خمس من فعل واحدة منہن کانا ضامنا على الله پانچ ایسی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی شخص اس میں سے ایک بھی کر لے تو اللہ تعالی کی اس کے لیے ضمانت ہے من عاد مریض جس نے مریض کی پرسی کی او خرج مع جنازے یا جنازے کے ساتھ نکلا او خرج جازی یا دشمن کے خلاف جہاد پہ اور غزبے پہ نکلا او دخل عید امام يريد عزی رہ یا کوئی شخص امام حکمران پہ داخل ہوتا ہے وہ اس کی توقیر و احترام کرنا چاہتا ہے اوقا دفی بسلی منس یا اگر یہ سب نہیں کر سکتا تو اپنے گھر میں بیٹھا رہا لوگ اس کے شر سے محفوظ اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی ضامین ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا سترہ حدیث میں نے بیان کی ہیں تقریبا لیکن کیونکہ صلی اقوال میں بیان کرنے ہیں تیس کے قریب ہیں تو اس پہ اکتفا کرتے ہیں ان حدیث میں جو بعض اہم چیزیں میں وہ بیان کر دوں ان حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی پاطف برداری جو ہے ہم نے کرنی ہے سوائے معصیت کے معصیت پہ ہم نے نہیں کرنی یعنی اگر حکمران ہیں اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کا تو وہ نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس حکمران کی فرما برداری ہمارے ہر مسلمان پر واجب ہے اور اللہ تعالی کی رضا اللہ تعالی کی رضا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ حکمران کی فرما برداری اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو انہیں جواب اپنے رب کو دینا ہے اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یا کسی کا حق کھاتے ہیں تو انہوں نے جواب اپنے رب کو دینا ہے اور ہم نے اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے اگر وہ ہمارا حق کھاتے ہیں تو ہم نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے ان سے نہیں مانگنا وہ بیچارے کیا دے سکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیں جس نے ایک بالش جماعت سے جو ایک بالش جماعت سے نکلا اور دور ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ سخت کیوں استعمال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے کہ مکہ میں جو لوگ تھے ان کا کوئی ایک حکمران تھا جاہلیت میں دیکھیں میتیں تو کا کی کیا مطلب ہے یعنی کہ وہ کافر ہو جائے گا یاد رکھے لیکن وہی وہ جاہلیت کا زمانہ دوبارہ اس میں وہ دوبارہ لوٹ جائے گا جاہلیت میں کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو کوئی ایسا حکمران تھا جو سب کو اکٹھا اس کو فیصلہ چلتا حکم چلتا تھا نہیں قریش کا اپنا سردار فرانا قبیل کا اپنا سردار تیسرے قبیلے کا اپنا سردار بٹے ہوئے تھے ہر ایک, ایک اپنا اپنا سردار تھا اگرچہ ایک مکہ کے شہر میں بھی بہت سارے سردار ہوتے تھے ایک قبیلے کی بھی اپنے اپنے سردار ہوتے تھے اس کے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے تھے تو وہ اس چیز کے بالکل مخالف تھے کہ ایک قرآن ہو اور سب کی ہم سنیں وہ مخالف تھے بالکل تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے کہ اب سب کے ختم ہو جائے گا چلے گا صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے یہ تو ہماری جو کرسی سمجھ لیں یہ جو ہماری جگہ ہے وہ تو جا رہی ہے اب ایک امیر ہو جائے گا ہمارا کیا ہوگا پھر ہم نے تو اس کی سننی ہے بعد میں اس لیے انہیں جھگڑا کیا اور دیکھیں شیخ محمد عبد اللہ برحمۃ اللہ علیہ جب مسائل جاہلیت پہ انہوں نے بات کی اور رد کیا تو انہوں نے تیسرے نمبر پر یہ بات بیان کی کہ ہوم کی فرما برداری بھی جاہلیت کے امور کے خلاف ہے وہ نہیں کرتے تھے آج ہمیں ان کے خلاف کر کے اس پہ عمل کرنا ہے اور یہ اس امام کا فقہ ہے اللہ تبرحم فرمائے پھر بات آئی اثرہ کی کہ آپ کا حق کسی اور کو دینا ہے اس وقت کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے کب تک صبر کرنا ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے حد تک علی آگے نصیحت کیسے کرنی ہے یہ بات بھی آ گئی ہے واضح الفاظ ہے لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اس طریقے سے ممبر پہ کھڑے ہو کر یا اعلان کرنا ریڈیو سٹیشنز پہ یا ٹی وی سٹیشنز پہ اور حکمران کی ایک ہی غلطی کو بیان کرنا ایک, ایک لذش کو بڑا بڑا کر بیان کرنا یہ سروسارن کا راستہ نہیں ہے اور نبی یہ کریم سولہ اسمبلی سے منع فرمایا ہے آپ نے نصیحت کرنی ہے اکیلے میں نصیحت کریں جس پہ آپ دونوں کے ساتھ کوئی بھی نہ تیسرا نہ ہو فلخ بی کہ کی کیا مطلب ہے الگ لے جاؤ اور اسے نصیحت کرو مان گیا ہے الحمد للہ یہی مقصد تھا پورا اگر نہیں مانتا تو آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ سے سوال نہیں کیا ریل قیامات کے دن حکمران پہ کب نکلیں جسے بخار مسلم روایت ہے یہ بھی میں بیان کر دو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من اللہ کب نکلے یار کوئی بوقت ہو کب ہم ان کے خلاف نکلے کب اللہ انتر و کفرم بواہن کفر دیکھو جو بواح ہو پہلے دیکھو کفر کو دیکھیں چار چیزیں کفر کو دیکھو جو بالکل واضح ہو بواح ہو تمہارے پاس دلیل بھی ہو پران بھی ہو یعنی دیکھو اور کفر ہو کفر ثابت ہو جائے تمہارے پاس دلیل ہو کے یہ کافر ہے اچھا اگر کافر بھی ثابت ہو جائے کیا پھر بھی نکلے یاد رکھیں اگر کفر بھی ثابت ہو جائے یاد رکھیں اس کی اور بھی شرطیں ہیں جب پوری ہو جاتی ہیں پھر تو اس کے خلاف نکلو نہیں پوری ہوتی تب بھی کافر رکمران کے خلاف بھی نکلنا جائز نہیں اب کفر ثابت ہو گیا دیکھیں تو شرطیں پوری ہیں آٹھ پہلے ترو دیکھو نمبر دو کفر کفر ہو فسق ظلم نہ ہو نمبر تین بواح واضح ہو چھپا ہوا نہ ہو جس میں شک شب نہ ہو طویل نہ ہو کوئی یہ نہ کہ اختلاف ہو دو لوگوں کا یہ کفر ہے کہ نہیں نہیں بالکل واضح ہو بچے بھی جانتے یہ عمل کفریہ ہے نمبر چار من اللہ برحان تمہارے پاس دلیل بھی ہو دلی قرآن سے سنت سے سید حدیث سے نمبر پانچ اقام دلفیہ علی ہرجرت بھی قائم کرو اس پہ حجرت بھی قائم ہو گئی اب پھر ٹھہر گیا نمبر چھ وجود اور قوا وزالتی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اسے اتار سکو اس کے سامنا کر سکو نمبر سات وجود اس کو تو آپ نے اتار دیا جنگ کر کے قتل غرات ہوئی فتنہ ہو جو کچھ بھی ہوا تو اس کی جگہ پہ کون ہے جو اس کی جگہ پہ وہ بھی ہونا چاہیے شرط ہے اور شرط یہ کہ وہ بھی اچھا ہونا چاہیے متقار ہونا چاہیے ایک ظالم کو نکال کے دوسرے ظالم کو بٹھا دیا ایک کافر کو کہ دوسرے کافر کو بٹھا دے تو فائدہ کیا ہے امت کیوں خون ریزی کی ہے اگرچہ ظاہر متقبع پرہیزگار ہو کوئی یار دل کی ہر اللہ الگ جانتا ہے لیکن اس کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے اور نمبر آٹھ مراعت قائد در المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعد در المفاسد مقدمہ على جلب المصالح در المفاسد مقدم على, المصالح مقدم على جلب المصالح اگر ایک چیز میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن نقصان اس سے فائدے سے زیادہ ہے تو رک جاؤ یہ ترتیب ہے اگر طاقت بھی ہے اور آپ نکلتے بھی ہیں آپ کا بدیل بھی آ گیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو اتارنے سے قتل و غارت ہوتی ہے مصوم جانے جاتی ہیں لوگوں کی عزت محفوظ نہیں لوگوں کا مال محفوظ نہیں تو یہ حکمت کی بات نہیں ہے کہ ایسے شخص کو اتارا جائے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اس کا خاتمہ کر دے گا جان چھوٹ جائے گی لیکن ہزار دو ہزار مسلمانوں قتل کر کے اپنے ایک حکمران کو اتارا تو کیا کیا تو یہ بھی حکمت نہیں اگر یہ شرطیں موجود ہیں تو آپ اس طریقے سے اس حکمران کو آپ اس کے خلاف نکل سکتے ہو اب آتے ہیں علماء کے قول کی طرف سلف صالحین کے اقوال اس مسلم میں کیا ہے سب سے پہلا قول میں صحابہ کرام سے شروع کرتا ہوں رن فرماتے ہیں ان غلامہ کا فصبر و ان ہرما کا فصبر اگر خقران پر ظلم کرے صبر کرو اور تمہیں کسی چیز سے محروم کرے پھر بھی صبر کرو یہ الشرح ال ابان بپا یہ حوالہ ہے اس کا اس کے بعد سیدنا علی بن اب طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الناس لا يصلحهم الا امام لوگوں کی صلاح صرف امام حکمران سے ہوتی ہے بر او اوفا جرن چاہے اچھا ہو یا برا ہو فرما فکر فاجر یہ تو ہمارے سمجھ میں آتے کہ اچھے کی تو فرما برداری کریں تو یہ بدکار کی اور جانگی کیسے فرما برداری کریں ہم قال فرمایا ان, الفاجر ان الفاجر يؤمن اللہ عز بجل به السبل جو فاجر حکمران ہے اگر جو اپنے لیے فاجر ہے بدکار ہے لیکن اس سے اللہ تعالی امن و امان پیدا کرتا ہے امت میں الفاظ دیکھیں ذرا میں امن و امان ہے لوگ حج بھی کر سکتے ہیں لوگ آرام زندگی بھی گزار سکتے ہیں اگرچہ وہ فاجر ہے لیکن امن و امان ہے کہ نہیں پہلی بات دوسری بات وہ اور جہاد بھی ہوتا ہے کہ نہیں اگرچہ فاجر ہے لیکن جہاد تو ہوتا ہے اور کتنے حکمران امت میں آئے خود فاجر تھے لیکن جہاد چلتا رہا ہے وہ عجیب بہل اور امت کو فائدہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت بھی فع بھی امریک کو پہنچتا رہتا ہے وہ تو قام حدود اور حد قائم ہوتی ہیں کہ نہیں حد قائم ہوتی رہتی ہیں وہ حج جو بھی لوگ حج بھی کر سکتے ہیں وہ عبد الله حفیح المسلم و عبداللہ الله مسلم وہ اللہ تعالیٰ کی مسلمان آسانی سے کر سکتا ہے امن و امان سے حتیح حت عتی اجلح امن و امان سے زندگی گزارتا ہے مسلمان اس فاجر حکمران कि रियासत में कब तक जब तक कि वो البيهقي سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه لا شاء مر الیان سيدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں یا بالمعروف و تنهى عن المنكر کس نے سوال کیا سیدنا حذيفه رضي الله تعالى عنه سے کیا امر و نهی نہیں کرتے ظالم حکمران انہا فرمایا ان الامر بالمعروف ہونہی عن المنکر لحسن امر بالمعروف ہونہی عن المنکر تو اچھی بات ہے ولیکن ليس من السنة ان ترفع السلاح على امامك یہ سنت میں سے نہیں کہ آپ اصلہ اٹھائیں ہتھیار اٹھائیں اپنے حکمران کے خلاف الجامع لشعب الایمان اس کے یہ حوالہ ہے اس کے بعد الحسن البصری رحمه اللہ کی ذرا قول پر ذرا قول فرمایا بڑے پیارے اخباریں حسن بصری مشہور تیاب ہیں حسن بصری فرماتے ہیں اللہ اللہ کی کسم مائقیم الدین اللہ دین کی استقامت نہیں ہوتی سوائے ان حکمرانوں سے و غلم اگرچہ وہ راستے سے ہٹ جائیں بھٹک جائیں گمراہ ہوں یا ظلم بھی کرے و اللہ بھی اللہ کی قسم جو اللہ تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں سے امت میں صلاح پیدا کرتا ہے اور اچھائی پیدا کرتا ہے اکثر میوسیدون یہ اس سے زیادہ یعنی اچھائی اتنی زیادہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس اسکمران کی ریاست میں اس سے زیادہ جس سے وہ خود فساد کرتے ہیں وہ خود فساد کرنا کرے گا ظلم کرتے کتنے پہ کرے گا ایک دو, دو پہ دس پہ بیس پہ یا جانے تو کتنے زیادہ کرے گا شراب پہ تو کتنی پیے گا یعنی اس کے اپنے رفظ پہ ہیں لیکن اس کے عوض میں جو امت میں جو صلاح ہے جو اچھائیاں ہیں جس کے بارے میں سید علی بن اب طارب ان کے بعض ذکر کیا ہے کہ کتنی فائدہ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا آگے فرماتے ہیں حسن بصرت کا قول بیان کر رہا ہوں گے میں اناغ ان کی طاعت جو ہے اگرچہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہوں ان فرقر لیکن اس کے باوجود بھی ان ان کا فرقہ جو ہے تفرقہ جو ہے وہ, وہ کفر ہے تفریقہ ان سے دور رہنا کیوں منفار اقل جمعۂ عقائد شبرین قدمہ تمیت تھا جاہلی وہی بات ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حسن بصری کا امام کون تھا کون حکمران تھا اس زمانے میں بن نیوسف الثقفی تھا یہ سارے الفاظ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں حجاب نوسف کے بارے میں قسم کھا کہ کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں اور یہ بات جامع علوم الحکم ابرج بن حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے سفر نمبر 492 میں اپ یہ دیکھ سکتے بعد سوید بن غفله رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا لعلك انت بعدي وصلتك کہ تم زندہ ہو میرے بعد فاطع الامام وكمنك فمن يريد يكرنا وان كان عبدا حبشيا اقرتبه حبشي غلام کیوں نہ ہو وان ظلمت اور اگر تم پر ظلم کرے فصبر تو صبر کرو وان ضربك اور تمہیں مارے فصبر پھر بھی کرو وان دعاك الى امر من قصد في دينك فقل سمعا وطاعا دم دون ديني الشريعه الاجر اگر تمہیں مجبور کرے کسی چیز پر جسے اپ کے دین میں نقص پیدا ہو جائے اور تمہیں قتل کی دھمکی دے مجبور کر دے تو وہاں پر بھی فن برداری کرو مجبوری کی حالت میں کیونکہ یہ مکرہ کی حالت ہے اور یہ کہو کہ ہماری جان بچ جائے دمی دو ندی اور اس کی حوالہ ہے اشری علی عجوری صفحہ نمبر چونتیس میں اس کے بعد علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ افجان تھے علی بدین مدینی امام بخاری کے استاد ہے. یہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں ثم السمع پھر فرما بردا و امرا المین اماموں کے لیے حکمرانوں کے لیے البر و الفا اجر اچھا یا برا ہو امل الخلاف بجما اناس اور جس کو خلافت ملی لوگوں کے اجماعت سے ایمان لے کے آئے اور آخر پر ایمان لے کے آئے, آئے ان امام ایک رات بھی نہ گزرے اوپر کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے بر رن کا نہ وہ برا ہو اچھا ہو یا برا ہو فہ وہ امیر المنین وہ امیر المنین ہے وہ غزم العمر اللہ قیام اور جہاد بھی غزو بھی حکمرانوں کے ساتھ إيسي جلت لغتا قيامت البر والفاجر أچهو يا براهو لا يترك اسي جهودا نهي جاگا ولا يحل قتال السلطان وهو سر جنج جائز نهيه ولا الخروج عليه لأحد من الناس ورناه اس کے خلاف نکلنا جائزة كسي كسي كاليبه العقوة منسه فمن عمل ذلك بس جو ايسا كرتاه فهم, فهم مبتدع على غير السنة وبدعته وسنة بركبه نهيه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللأ جلد نمبر ایک سپمبر ایک سو اٹھاسی اس کے بعد احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے اقوال ہیں میں پھر وہ بیان کر دوں ٹائم دیکھیں ذرا کتنا ہو گیا رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ومن خرج على امام من منخر مسلم جو نکلتا ہے کسی امام کے خلاف مسلمانوں میں سے وقد كان الناس خانہ ہی اور لوگ اس پر جمع ہو چکے ہیں پہلے وہ اقر الح بالخلاف اور کو اپنا خلیفہ حکمران مان لیا ہے بے وہ جن كان کسی بھی طریقے سے روا او بالغل چاہے امام حکمران جو ہے خلیفہ جو ہے لوگوں کے رضا سے ہوا ہے یا زبردستی اوپر اس نے حکمرانی کی ہے اور اس کا غلبہ ہو گیا ہے فقط شک هذا الخارج خار یا تو اس شخص نے جو نکلا ہے اس عرآن کے خلاف اس نے تفرقہ پیدا کیا اور کمزوری پیدا کی مسلمانوں کی صفوں میں وخالف الاثار اور اس نے آثار صحیح کے خلاف, خلاف عمل کیا اثار یعنی جتنی بھی روایات ہیں سب کے خلاف کیا شرح اصول السنہ صفحہ نمبر پچانوے دوسری جگہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ ولا یخل قطع سلطان اور حکمران سے جنگ جائز نہیں حرام ہے یخرج علیہ ہی اور اس کے خلاف نکلنا جائز ہے یہ من الناس کسی کے لیے بھی لوگوں میں سے فیمن فی الحال علی گئی رسونت اور فریق جس نے ایسا کیا وہ بدہتی ہے اور وہ راہ راست پر نہیں ہے امام احمد بن حنبل التين قال اور لكن ما اكتفا كرتم وقت کی وجہ سے امام بخاری قول درہم لہذا فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقيت اكثر من 1000 رجل ما 1000 لوگوں سے زیادہ من أهل العلم اهل العلم يا الحجاز ومكه والمدينة والكوفه والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر کوئی جگہ رہی ہے بخار رحمتہ اللہ ان سب جگہ بسفر کر کے علم حدیث حاصل کیا تھا یاد رکھے ان سب لوگوں سے ملا ہوں ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی لقیتهم ہم کر قرنم بعد قرن بار بار ان کو میں ملا ہوں ایک مرتبہ نہیں سفر کیا ملکوں میں بار بار سفر کیا بار بار ملا ہوں کر نمبا قرن سما کر نمبا اور ان لوگوں نے یہ جو ہے صدیوں سے یوں کا علم رہا تھا متوافرون جب میں ان سے ملا ہوں تو ان میں سے اکثر موجود تھے منذ اکثر میں ستھر بے صنع چھتالیس سال تک تقریب کو میں جانتا تھا ایک دو دن کی بات ایک دو سال کی بات نہیں ہے چھتالیس سال تک ان سے میرا رابطہ رہا ہے ان علماء سے فما رأيت واحد منهم في هذه تو میں نے ان سب میں سے ایک ہزار سے زیادہ یاد رکھے ان سب میں سے کسی کو بھی اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان مسائل میں کون فذكر اصولن الى ان قال تو بعض اصول بیان کیے جن میں ان کا اختلاف نہیں اور یہاں پر پہنچے یہ اصل وا الا ننازع الامر اهله اور ہم حکمرانوں کے خلاف کوئی منازعہ وان لا يرى السيف على امه محمد صلى الله علیه وسلم اور نہ ہم ہتھیار اٹھائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرح اصول اعتقاد السن والجماعه ل الاکائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 امام بخاری رحمت اللہ علیہ الفال عیاض ذرا ان کے الفاظ پہ غور کرنا الفال عیاض رحم اللہ ان کے دو قول ہیں میں دونوں ہی آپ کو سنا دیتا ہوں پہلا قول فرماتے ہیں جور سے تین خیر من امن حجایا غور کرنا ذرا ساٹھ سال کا ظلم ایک گھنٹے کے قتل و غارت سے بہتر ہے ایک گھنٹے کی قتل و غارت ہو یا ساٹھ سال کا ظلم ہو کیا بہتر ہے ساٹھ سال کا ظلم قتل و غارت نہیں ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں ظلم تو ہے اپنی جگہ پہ دیکھیں الفاظ دیکھیں جو اسی تین نہ خیر من نے ہر جیسے ساٹھ سال کا ظلم ایک گھنٹے کی قتل و غارت سے بہتر ہے فلا تمن زوال السلطان تو حکمران کا زوال صرف وہ لوگ تمنا کرتے ہیں الا جاہل و مغرور یہ کہ وہ جاہل اور مغرور ہے اوفاسکن یہ تمنا یا فاسق ہے جو تمنا کرتا رہتا ہے اور اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ ایک تعلیمی سراج ملوک پرتوشی صفحہ نمبر 110-111 ان کی بات بہت لمبی ہے میں نے صرف ایک سطر بیان کی ہے یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ سات ستروں پہ یہ نصیحت فضر بن عیاض کی یہ سراج طرطوشی ملوکوشی لکھی ہے اچھا اب دیکھیں دوسری بات فضر بن عیاض کی اس سے بڑی ہے ابو نعیم حلیہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں فضال بن عياض رحمہ الله فرماته لو كان لي دعوه دعوه مستجابه اجمر لي صرف ایک ہی دعا ہوتی جو اللہ تعالی قبور فرماتا یا مجھے علم ہو جاتا کہ یہ ایک ہی دعا اللہ تعالی میرے قبور فرمائے گا دوسرے نہیں فرمائے گا رجاءت تله السلطان تو میں اس دعا کو حکمران کے لیے کر دیتا کہ اللہ تعالی اسے ہدایت دے دے اللہ پاک کتنی پیاری بات ہے اگر یہ حکمران جاتا تو امت کا سید عبد الله ابن رحمه الله بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے فقبل راسه فضل بن عیاض کا قول سن کے بن مبارک بھی وہ بھی شامل ہو ان کا نام بھی ان میں شامل ہو اس کے بعد امام ابو زرعه اور امام ابو حاتم الرازی مشہور جرح تعذير كج علماء يمكن اعتقاد دكين ولا نر الخروج على الائمه اور خروج نہیں دیکھتے نکلنا نہیں دیکھتے حکمرانوں کے ولا القتال في الفتنه اور نہی فتنے میں جنگ کرنا وان الجهاد ماض اور جہاد ہمیشہ منذ بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جب سے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا قيام الساعه تا قیامت کس كس کے مع اول الامر المسلمین حکمرانوں کے ساتھ جو مسلمانوں میں سے ہیں لہبل شيء کوئی بھی اس جہاد کو باطل نہیں کر سکتا ونسمع ونطيع اور ہم فرم برداری کرتے ہیں لمن و اللہ وجل امرنا ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حکمران بنا دیا وہ اور ہم اپنا ہاتھ فرم برداری سے نہیں نکالتے کبھی نہیں سوچتے کہ ہم کبھی بھی نافرمانی کریں ونبتبع السنة والجماعہ اور ہم سنت والجماعات کے راستے پر چلتے اس کی اتباع کرتے ہیں ونجتنب شدود والخلاف والفرقہ ہم اجتناب کرتے ہیں شدود سے خلاف سے اور تفرقے سے شرح اصول اعتقاد اہل السنة والجماعہ جلد نمبر ایک, نمبر ایک سفر ایک سو دو یہ ہوئے اب امام اس کے بعد ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد أجمع الفقهاء اور فقهاء كإجماع يعني علماء كإجماع على وجوب طاعة السلطان حكمران كفرم برداري المتغلب جو غلبة سهو حكمران هو والجهاد معه ورسك ساتھ جهاد کرنا وإن طاعته خير من الخروج عليه اسك فرم برداري اس سے بہتر ہے کہ اس کے خلاف نکل جائے لما في ذلك من حق الدماء وتسكين الدهماء کہ اگر ہم فرم برداري کرتے ونحن نکلتے اس کے خلاف تو اس میں مسلمانوں کے جان محفوظ ہو جائے گی اور فتنہ اور قطر و غارت سے مسلمان محفوظ رہ جائیں گے غلط نے کفر سریح اور اس اجماع پورے اجماعہ بیاں کر رہے علما کا صرف ایک ہی صورت ہے جب جائز ہوتا کہ حکمران کے خلاف آپ نکلو القفر سریح وہی حدیث دیکھیں کہ وہ کفر صریح دیکھیں جو واضح ہو فلاح تجوز پر آئے تھوں اس وقت حکمران کی فرم جائز نہیں فضا حبل تج مجاہدت ہوں بر اس کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے لمن قدرا کس کے لئے ضروری ہے کس پر فرض ہے جس کے پاس قدرت اور طاقت ہو کہ وہ اس کے خلاف نکل سکے اور یہ فتح الباری میں اس کو بیان کیا ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر نو اب رجب الحنبلی میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی اب آتے ہیں اب ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ اپنے عقیدہ بہاویہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے امام قاضی ابو یوسف کا عقیدہ ہے اور امام ہم حسن شبانی کا عقیدہ ہے اور اس عقید میں بیان کرتے ہیں ولا نر الخور و جلا اور ہم یہ جائز نہیں جانتے کہ ہم نکلیں حکمران کے خلاف امت ہے یعنی وہارے جو امام ہیں اور جو علم ہیں ان کے خلاف ہم نہیں نکلتے وہ ان جارو اگرچہ وہ راہ راہ سے ہٹ جائے اور ظلم کریں ولاد اور ہم ان پر ان کو بد دعا بھی نہیں کرتے ولا ننزع من طاعتهم اور ہم اپنا ہاتھ فرم برداری سے نہیں نکالتے یعنی اپنا ہاتھ ہم دے چکے فرم برداری اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں حکمران کی فرم حکم برداری کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی فرم کر رہے ہیں کیونکہ حکم کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فریضہ فریض اور ہم پر فرض ہے یہ امروب کہ وہ ہمیں معصیت اور نافرمانی کا حکم دے مند علم بصل والمعافا اور ہم ان کے لیے صلاح کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آف بخشے یہ بھی دعا کرتے ہیں یہ صفحہ نمبر تین سو اناسی سر آپ اور ابن ابل عز حنفی شرح عقید طحاویہ میں ان کا قول بھی ہے لیکن ان کا قول ذرا غور کریں سوال انہوں نے پوچھا ایک سوال ہے لما الزم لما الزم او جب شرح امر و جا ارم ولیما ایک تعجب ایک سوال ہے اللہ تعالی نے کیوں فرض کر دیا شریعت نے کیوں فرض کر دیا حکمران کی فرم برداری کو اگر وہ راہ راست پر نہ ہو اور وہ ظالم ہو جواب ہو دیتے ہیں حرفت الخروج میں من من کیونکہ ان کے خلاف نکلنے سے جو مقصد ہوتے ہیں اور جو برائیں ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں امت پہ وہ کئی گنا اس سے زیادہ ہیں جس, جس ظلم جو ظلم وہ کرتے ہیں جو ظلم وہ کرتے بالکل کم ہے لیکن ان کے خلاف نکلنے کے بعد جو ظلم بڑھ جاتا ہے وہ کئی گنا ان کے اپنے ظلم سے زیادہ ہے بلف صبر الجو رحیم تکفیر اس سے یہ آد واہ اکبر ابھی پیاری بات ذرا دیکھیں لیکن ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صبر کریں ان کے ظلم پر تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ جھاڑنے کے لیے ہم صبر کرتے ہیں اور مباح اور ہمارے عجر و ثواب میں زیادتی ہوتی جائے اور بڑھوتری ہوتی جائے لن تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے اوپر مسلط اور حکمران نہیں بنائے اللہ یہ کہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے جو ہم بدکاریاں کرتے ہیں اور جو ہم برے عمل کرتے ہیں وہ جزا جنس عمل اور جزا کہ جنس عمل کے برابر جیسا عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہم نے رب کی نافرمانی کی اور رب کے ساتھ ظلم کیا اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن پیدا کیے ہم پر مسلط کیے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں اللہ بخبر فعلینہ الشتحاد استفار تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اب نکلت دور کی بات ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے ہر مسلمان کا کام کیا ہے استغفار کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اللہ تعالی سے اور توبہ کریں فعالین الشتحاد صرف مانگنا نہیں اشتہاد کرنا ہے جد کرنی ہے استفار میں اور توبہ بھی. کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے وہ اسلاح اور اپنے اعمال کو بھی بہترین کر دیں اور اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں ارشاد باری تعالی ہے مصیبت فرماتے ہیں اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ وجہ اس کی وجہ ہے تمہارے اپنے ہاتھ ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے اور اللہ تعالی تو بہت چیزوں کو گزر کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو گزر کر دیتا ہے لیکن جتنی آپ لوگوں نے کی اس کے عوض میں یہ سزا تمہیں مل رہی ہے اور یہ ظالم حکمران تمہارے سر پر بٹھا دیے ہیں وہ قال اعلیٰ اور دوسری آیت میں ارشاد بال تعالی ہے ما اصابک من حسن فمن اللہ جو تمہیں اچھا حسنہ ملتے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے وما اساب من سید اطن فمین نفسک اور جو کچھ تکلیف اور مصیبت میں پہنچنی ہو تو کس کی وجہ سے ہے اپنی وجہ سے ہے سورة نسائیت نمبر نواسی وعن مالک ابن دینار اور مالکی ابن در رحمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں نجاہ فی بعض الكتب بعض کتابوں میں آیا ہے ان اللہ میں الملک می اللہم مالک الملک قلوب الملوک بیدی حکمرانوں کے دل میرے میرے ہاتھوں میں ہیں فمن اطاعانی پت جس میرے فرمان بردار کی جعلتم علیہ رحمہ من اس حکمران کو उन लोगों के लिए ومن عصاني اور جس نے میری جعلكم عليه نقمه ما لي انكليه ان کو مصیبت لا تشغلوا <تصفيق> انفسكم بسبب الملوك اپنا وقت زینا کرو کہ قرانوں کو گالی دینے میں لیکن توبو اعطفكم عليهم تم توبہ کرو میں وہ قرانوں کو تم پر راضی کر دوں گا شل حلاقید الطحاویہ يا امام ابو جحف... آآ... ابن ابي العزنه شرع عقيده الطحيم بينك هي اس بعد امام البربهاري امام بربهاري رحم اللهك عقيده دیکھیں <تصفيق> فرماتے ہیں فامرنا ان ندعو لهم ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے یعنی ملا ہے ان ندعو لهم بالصلاح ان ندعو صلاح ہم ان کے لیے اسلحہ کی اور اچھائی کی دعا کریں ولم عمر اند اور ہمیں یہ نہیں حکم دیا گیا کہ ہم ان پر بد دعا کریں وہ ولم وجاروں اگرچہ وہ ظلم کرے اور رہ رات سے ہٹ جائے وجوہ الہفوس ان کا ظلم اور ان کی گمراہ ان کے اپنے سر پہ ہے وہ صلاح ہوں لفوسی اور ان کی اچھائی اور صلاح ان کے اپنے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے شرحسن دل بھر بہاری صفح نمبر ایک سو آٹھ اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پہ بیان کرتے ہیں اذا یہ الرجل ترج و السلطان بس اگر تو کسی شخص کو دیکھے جو حکمران کو بد دعا کرتا ہے فلم بس یہ جان ل صاحب و یہ صاحب ہوا ہے یہ اپنی ہوا نفس کی پرس کرتا ہے وہ ادھر ترجیح صفان اور اگر تم ایسے شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے بصلاح صلاح کے لئے استقامت کے لیے اچھائی کے لیے فہل صاحب سننا انشاء اللہ تو یہ جان لو کہ یہ صاحب سنت ہے ترازو دے دیا ایک آسان ترازو آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ اہل سنت میں سے کون ہے بدا میں سے کون ہے اس بات میں اس موضوع کے تعلق سے دیکھو یہ حکمران کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ دعا کرتا ہے بدعاتی ہے دعا کرتا ہے تو اللہ سنت نے سے یہ میرا قول نہیں ہے امام بربہاری رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے یہ امام نبوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ام الخروج علیهم اور حکمرانوں کے حرام ہے اور مسلمان سب مسلمانوں کا اجماع ہے وين كان فسق ظالمين اگر چوہ فاسقون اور ظالم السنة واجمع اهل السنہ ولا سنۃ کا اجماع ہے ينعزل السلطان بالفسق کہ فسق وجہ سے سلطان کو نہ و اما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض اصحابنا ان هو ينعزل وحكى عن المعتزله ايضا فغلط من قالوا مخالف للاجماع۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کتب فقہ میں یہ بیان کیا ہے ينعزل کہ اسے اتارنا چاہیے فسقی وجہ سے وحقا عن المعتزلہ ایضا وحقیہ اور معتزلہ بھی یہید سوچتے ہیں یہ خواری معتزلہ کی سوچ ہے کہ فاسق کو اتارنا چاہیے فغلطن تو اس نے غلطی کی ہے فغلطن من قائلی جس نے کہا اس نے غلط کہا ہے مخالف لیل یہ اجماع کی مخالفت ہے صحیح مسلم کی شرح جلد نمبر 12 صف نمبر دو شیخ اسلام ابن تعیمی رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے اقوال دیکھیں باقی ہے باقی ہے. ہے ہے. <تصفح> شیخ ابن تعیمی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ کے دو تین اقوال ہیں میں یہاں پر دو یا تین سارے بیان کر دیتا ہوں فرماتے ہیں وم القاتروں بھی مجرد الفسق اور اماموں کے خلاف قتال اور جنگ نہیں کی جاتی صرف فسق کی وجہ سے اور آگے فرماتے ہیں ستون سنة من امام جائر جاہر ساٹھ سال امام جائر سے جو ظلم کرتا ہے اسلحہ بلا سلطان ایک رات سے بہتر ہے بغیر حکمران کے اور تجربہ طبی مظاہرک اور تجربے اسے واضح بیان کیا ہے تجربے کی بنیاد پر ہم نے دیکھا ہے کہ ساٹھ سال بغیر امام کے ساٹھ سال ایک ظالم امام کے ساتھ اور ایک رات بغیر امام کے دونوں چیزیں دیکھیں ہی ہیں پوری تاریخ میں شیخ صاحب فرماتے پوری تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھا گیا پورے تاریخ میں کہ ایک حکمران اس میں ساٹھ سال حکمرانی کی ہے لیکن ظالم تھا اور امت میں ایسا وقت بھی آیا کہ ایک رات تھی حکمران نہیں تھا جو قتل غارت ایک رات میں ہوئی بغیر حکمران کے وہ ساٹھ سالوں میں نہیں ہوئی جن ساٹھ سالوں میں حکمران جو تھا وہ ظالم تھا اور ایسا قول میں نے پہلے بیان کیا ہے کس کے بارے میں فضل بن بنیاب دیکھیں کیسے ملتے جلتے قول ہیں علماء سنت الجماعت کے اب ان کا دور کہا ان کا دور کہا آگے فرماتے ہیں کہ اور جگہ پہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتح میں ومناصحتهم و عن المسلم اور حکمران کی فرم برداری واجب ہے اور ان کی نصیحت بھی واجب ہے کس پر ہر مسلمان پر وہ ان اثر و اگرچہ تمہیں تمہارا حق نہ دیں اور کسی اور کو آگے کر کے تمہارا حق تم سے لے لیں رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع میں دو جگہ پر بیان کرتے ہیں ایک وہ حدیث جس میں عدیم النسیح کی شرح میں و اما النصیحہ امت المسلمین اور نصیحت حکمرانوں کے لیے کیا ہے فحب صلی و رشد و کہ ان کی صلاح ان کے راہ راس ان کے عدل کو پسند کرنا وحب اجتماع المت علیہم اور اس چیز کو بھی پسند کرنا کہ امت ان کے قریب ہے امت کا اجماع ہے اجتماع ہے ان کے ساتھ والتدين بطاعتهم اور ان کی فرماں برداری کو دین سمجھنا ومعاونتهم على الحق اور حق کے ساتھ ان کی مدد کرنا وتذکیرهم به اور حق کی انہیں بار بار نصیحت کرنا وتنبیههم برفق ولطف اور ان کو تنبیہ کرتے رہنا وقت وقت لیکن برفق ولطف سے آسانی سے ومجالبه الوثوب عليهم اور اس سے ہٹنا کہ ان کے ساتھ سخت استعمال کی جائے وہ لهم توفیق اور توفیق کے لیے ان کے لیے دعا کرنا وہ حد تل ذلك اور اچھے لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کرنا کہ وہ بھی اس طریقے سے حکمرانوں کے ساتھ کریں اور دوسری جگہ پہ وہ فرماتے ہیں حدیث ارباب نثاریہ کی شرح جو میں نے بیان کی ہے کہ امسم السمع علی ولاح امر المسلمین توفم برداری امر مسلمین کے لیے ففيها سعادة الدنیا فسو کو فرمایا بداری میں دنیا کی سعادت مصالح العباد اور اسی فہم برداری میں ہے لوگ لوگوں کی مصلحت ثم نقل کلام نفیس الحسن البصري پیر امام برجب حنبلی نے امام حسن بصری قول بیان کیا فرماتے ہے یكتب بما الذهب لیکن سيحيسي لكنا جاية كافر ماته قال رحمه الله والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون والله إنا طاعتهم لغبط وإنا فرقتهم لكفر ومن بيلها بيان كياه ستكباد ابن حجر العسقلاني رحمه الله فرماتے ہیں مب... في مبايعة الإمام حقيقت میں جب وہ قران کی مبیت کرتے ہیں على أن يعمل بالحق کہ اسے بیعت لے کہ وہ حق پہ عمل کرے گا الحدود اور وہ حد قائم کرے وہ امر بالمعروف ونهى عن المنکر امر بالمعروف کرے ونهى عن المنکر کرے فمن جعل مبایعته لمال يعطاه جس نے بیعت صرف اس لیے مال ملے دون ملاحظة المقصود في الاصل فقط خس خسرانہ جس نے صرف دنیاوی مسلحت کے لیے بیعت کی ہے کہ اس وقت فم برداری کرے جب تک اسے مال یا فائدہ ملتا رہے گا دنیا کا تو اس نے فقد خسران تو اس نے وہ بہت بڑے نے فقد میں وہ دخل فی الوا عید مدکور اور وہ واضح خسارے میں, ہے. اس میں بھی جا گرا وہاں کبھی ان سے جا و ضلع ہو ان ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرے تو وہ اس وعید میں ضرور ہے وہ فی الق المقص وج اللہ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ تعالی کے لیے نہ کیا جائے جس میں اخلاص نہ ہو وہ اردب ارو دنیا اور صرف دنیا کے لیے ہی وہ عمل کیا جائے فو فاسد و آثم عاصم وہ فاسد ہے وہ عمل فاسد ہے اور اس کا صاحب و اس عمل کو کرنے والا گنہگار ہے فتح جلد نمبر تیرہ سفر نمبر دوسر امام شوکانی امام شوکانی فرماتے اسرار میں لا يجوز الخروج علی الائمہ حکمرانوں پر نکلنا جائز نہیں کی صورت میں ان بغو فی الظلم اگر وہ ان بغ و فضل اگرچہ وہ ظلم کی انتہا تک پہنچ جائیں ای مبلغ دیکھیں انتہا دیکھے ظلم کی بغ و فض بلا ہو فضل میں ای مبلغ ما اقام السوالات جب تک کہ وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں کفر بواہ اور جب تک کہ ان سے کفر واز قفر بواہ ظاہر نہ ہو تو ہم نے فرم برداری کرنی ہے ظلم کو نہیں دیکھنا کتنا ہے دیکھنا کیا ہے کفر کو دیکھنا اگر کفر واضح ہے پھر تو ہم ان کی فرم برداری نہیں ہے اور نکلیں گے لیکن وہی شرطیں نکلنے کی جو میں نے بیان کی ہے سیلرار امام شوکانی جلد نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو چھپن اب آتے ہیں امام شکان رحمت اللہ علیہ سیل الجرار میں یہ فرماتے ہیں ینبغی مناصح تئمت المسلمین اور ہم یہ چاہے کہ ہم حکرانوں کی نصیحت کریں ولا یظر الشناعت علیہم علی الاشهاد اور لوگوں کے سامنے ان کی برائیں کو بیان نہ کریں ولا یجوز الخروج علیہم و ان بلغوا في ظلم ای مبلغ پھر وہی بات جو وہی پہلے میں بیان کی ہے و احدیث آگے فرماتے ہیں اور اس معنی میں اتنی احادیث ہیں جو متواتر طریقے سے امت تک پہنچی ہیں امام احمد عبدالحب رحمتہ اللہ فرماتے ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ امام احمد عبدالحب جن کی طرف وہ منصوب منسوب ہیں یعنی نا؟ نہ حق طریقے سے اور یہ نام لقب کیوں دیا گیا کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا شرک کے خلاف جو جہاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے کہ امت ہر طرح سے شرک میں مبتلا تھی ڈوبی ہوئی تھی لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی جھنڈے کو اٹھایا ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تلوار کو اٹھایا علم اور عمل سے دونوں طریقے سے توحید کو پھر سے زندہ کیا اس زمین پر بھی آپ سنا ہوگا کہ قبر پرستی ہوتی تھی تو اللہ تعالی فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ فضل و کرم کے بعد اللہ تعالیٰ نے شبہ دبل کے توفیق دی کہ وہ اس شرک سے اس شعر کو پھر سے مٹا دیں فرماتے اصول سطح میں کیونکہ تصنیف ہے اصول سطح چھ بنیادی اصول الثالث تیسرے اصل میں من تمام الاجتماع کے اجتماع کی تمام اس وقت تک اجتماع امت کا پورا نہیں ہوتا جب تک کہ السمع والطاعة جبتك فنبرداري پورينا هو لمن تأمر علينا هر اس حكمران كليا جو هم پر حكمراني کرتا ہے ولو كان عبدا حبشيا اگر چيبو حبشي غلام دونه فبين النبي صلى الله عليه وسلم نبية كريم صلى الله عليه وسلم نے اس أصل کو بيان کیا هذا اس کو بيان کیا بيانا شافيا شائعا ذائعا كس شائع يعني واضح طريقے سے اور اعلان کے طریقے سے بیان کیا بالکل وجھ میں انواع بیان مختلف الفاظ سے مختلف انداز سے اس کو بیان کیا شر ان و قدر شرعن اور قدرن کے طریقے سے مسا هذا اصل لیکن بعد میں یہ اصل ایسا ہو گیا اکثر, اکثر لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان وہ اس اصل سے غافل ہیں فقی العمل اے تو اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے کتنی لوگ جو اہل علم کا دعوی کرتے ہیں کہ ہم اہل علم ہیں وہ اس اصل سے غافل ہیں تو عمل والے کتنا ہوں گے بیچارے ان کا کیا حال ہوگا اس کے بعد شیخ محمد ابراہیم ال شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں بیان کرتے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا ایک امیر کو ایک, قاضی کو ایک امیر کو یقول بلاگ امیر بدت جہرن ایک قاضی تھا ان کے زمانے میں اور اس قاضی نے اپنے کسی امیر کے خلاف جہرن کوئی بات کی ہے ان کے خلاف تو شیخ محمد ابراہیم علیہ شہر نے خط لکھا اس قاضی کو دیکھیں خط دیکھ کیا لکھتے ہیں امیر کا جہرن مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے امیر پر نکیر کرتے ہو جہرن جہر یعنی سب کے سامنے, سب کے سامنے فلا تفعل ایسا کبھی نہ کرو وہ مناسب اگر نصیحت کرنی ہے تو سر میں چھپکے سے نصیحت کرو بئی نہ کہو بئی نہ نصیحت کرنی ہے چپکے سے صرف تم دو نہ تیسر ہو تیسرا کوئی نہ ہو وہ بھی رات میں وہ پھر اظہر اور صبح یہ تم یہ ظاہر کرو امام لوگوں کے سامنے مفت رویہ سمے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرو جو تم پر اللہ تعالی نے فرض کیا کیا فرض کیا فرما برداری سمع پایا لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرو نصیحت کرنی ہے تو رات کو چپکے سے اکیلے میں اسے نصیحت جا کے کرو شیخ محمد بن شیخ بن باز رحمتہ اللہ علیہ ان کا ذرا فرمان سنیں ہیں سیدنا اسامہ زیر وزان عنہ کہ قصے کے بارے میں جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے حصل انکار وجہ اگر انکار جہر کیا جاتا سے مسلم میں ایک روایت ہے کہ سیدام بن زید الدن سے سوال کیا گیا کہ تم جا کے سید الحماء کو نصیحت نہیں کرتے ہو کہ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں نصیحت کرو سید الحسمہ اللہ کو سیدام بن سید نے بیان کیا کہ تم لوگ جانتے ہیں میں نصیحت نہیں کرتا ہوں کیا ضرورت تم لوگوں کے سامنے نصیحت کروں نصیحت میں کرتا ہوں لیکن چھپکے سے کرتا ہوں لیکن میں شرک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا شہر کا دروازہ تھا اگر سب کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے تو سارے لوگ کیا کریں گے کہیں گے صحابی نے ایسا عمل کیا اور سب اسی کے راستے پہ چلتے چلتے اس طریقے سے وہ یہ فتنہ پھیل جائے گا اور ان کے بعد میں آنے لوگ بھی اس طریقے سے وہ کریں گے کیا خروج ایک لفظ سے بھی ہوتا ہے بالکلیمہ خروج بالکلیمہ نے اس مسئلے کو اس طریقے سے احتیاط کی ہے کہ کلمے سے بھی ایک لفظ بھی خروج ہوتا ہے دیکھیں کیسے ابن نبی شیبہ نے اپنے مصنف میں ایک روایت بیان کی ہے عبداللہ بن عقیم رب اللہ عنہم مشہور صحابی ہیں اللہ فرمائے میں سیدنا عثمان رضع عنه کباد کسی بھی خلیفہ کے شامل نہیں ہوا لیکن کتنی بڑی بات کی معبد او انت على دمي اے ابا معبد بک کن یا معبد اے ابو معبد کہ اپ بھی ان کے ساتھ عثمان کا قتل تعجب سے صحابی کیسے قال رضي الله عنه فرماتے كنت اعد ذكر ما سوءه علی میں <دَمِه> <coughs> لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جب لوگ ان کی برائی کرتے تو میں بھی شامل ہو جاتا تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں, میں نے لوگوں کا ساتھ دیا جنہوں نے ان کا قتل کیا انہوں نے شہید کیا دیکھیے زبان کی بات ہے دل سے محبت کرتے تھے لیکن لوگوں کے منزل کبھی بیٹھ, بیٹھ بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرتا دیکھیں دیکھے سیر احمان نے کیسا کیا اور خاموشی اختیار کی یا کبھی یہ کہہ دیا ہاں ایسا کیا لفظ کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے قتل میں ساتھ دیا اللہ اکبر اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے ابن ابنبی شہبہ میں اور سنن ترمیدی میں دیکھیں یہ بھی دیکھیں سنن ترمیدی میں انزیادی کنت میں ابھی بکرا وکرا مشہور صحابی وہ بکرا جو رکو والی روایت میں مشہور ہے امیر کے منبر کے نیچے کھڑے تھے منبر کے امیر تھا خطبہ یہ نیچے کھڑے ہوئے تھے وہ الرقاب اور امیر جو تھا اس کے جو کپڑے تھے بالکل باریک تھے جسم اندر سے کچھ نظر آ رہا تھا فقالہ ابو بلال تو ایک شخص نے کہا الى يلبس دیکھو ہم اپس میں کھڑے ہیں نیچے دیکھو ہمارے امیر کی طرف یہ فاسقوں کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے فقالہ ابو بكرہ ضاقا عنهم سرو بكرہ اضاع عنهم فرمائے اسكت خاموش اختیار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرماته وهو سنا من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله جسني الله تعالی کے حکمران کو دیکھیں اللہ تعالی کی طرف کس نے حکمران بنایا ہے ہیں اس من, من اهان سلطان الله في الارض جس نے اللہ تعالیٰ کے حکمران کو زمین پر احانت کی اور بد سلوکی کی آ نہ ہو اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت کی جس نے اللہ تعالی حکمران کی زمین پر ذلت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسے ذیل کر اس کی ذلت کی اور وہ ذلیل ہو گیا اور اس روایت کو البانی نے حسن فرمایا کہاں تھے کتنی بچ گئے فتحا کو آپ دیکھیں بہت سارے اقوال ہیں میں نے صرف ایک حدیث کے حصے سے بات بیان کی ہے وقت کم میں اور بھی بیان کر دیتا ہے چھ سات قبول اور بھی فتح میں سے آپ دیکھ لینا شیخ بن وحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم تم لوگ سر کے منہج کو سمجھو हم. یہ کسے کہہ رہے ہیں ہم سب کو کہہ رہے ہیں فی التعامل مع علم سوپان سر کے منہج کیا ہے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سمجھو کہ حکمران کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے سلطان سبیلن الناس سلطان کی غلطیوں کی وجہ سے یا سلطان کی غلطیوں کو ایک وجہ نہ بناؤ كي اللوغون كو اسو متنفر کرو واللوغون من تفرقات پیدا کرو وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور واللوغون كدلو من نفرت پیدا کرو حکمرانوك خلاف فهذا عين المفسدة یہی عين المفسدت ہے والخرابي کی جرح ہے وأحد الأسس التي تحصل بها الفتن بين الناس ورئي أن بنیاد موسيقى بنیاد ہے جو أمت میں فتنة کا سبب بنتي ہیں كما أن ملء القلوب على ولات الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى جیسا کہ حکمرانوں کے خلاف باتیں کر کے ان کی بدکاریاں بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہو جاتی ہے اور شر اور فتنہ برپا ہو جاتا ہے تقریب میشا اسی طریقے سے جب علموں کے خلاف بات کی جاتی ہے اور ان کی غلطیاں کو کے بیان کی جاتی ہیں یہ غلطی نہ بھی ہو الٹے سیدھے بات کر کے علماء کے خلاف یہ بیان کرے کہ فرانا عالم جو ہے وہ بک چکا ہے فرا عالم مرجی ہے فران عالم سلطان کا عالم ہے تو اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اس عالم کی قدر و قیمت اور منزلت جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے وہ تعلی تقریب نے شریعلت تو یاد رکھنا یہ صرف علماء کی شان میں گستاخی نہیں اور ان کی بد ان کے ساتھ بدسلوکی اور احترام کی قلت نہیں بلکہ شریعت کی تقلیل اور نقص ہے یعنی شریعت کو اب کم کر رہے ہیں علماء کی کمی بیان کر کے فاذا حاول احد ان يقلل مهابه العلماء وهيبه ولاه الامر قدر کوئی بھی شخص تم دیکھو جو ولي الامر يا علماء کی تنقیس کرے اور اگر کوئی شخص علماء یا اماموں کی حکمرانوں کی تنقیس کرے اس کے وجہ الشرع والامن تنا شرع بچتا ہے اور امن و امان بچتا ہے جب علما سے بھی ہم لوگ نفرت کریں اور ان کی باتوں پر ہمارا یقین نہ رہے تو شریعت ہم کہاں سے لیں گے اور امن امان کیوں چلا جائے گا کیوں ضائع ہو جائے گا کہ حکمران اٹھے گا اور وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا چاہے اچھا ہوئے اس کے سامنے سب برابر ہیں اس کے پاس طاقت ہے تو نہ امن امان رہے گا اور نہ ہی شریعت رہے گی لہن الناس سے انتقل علما لم سے قبی کیونکہ جب علماء بات کریں گے کوئی نصیحت کریں گے تو لوگ کہاں سنیں گے وہ تو پہلے سے بھی مرجی ہو گئے علماء سلطان ہو گئے وہ انتقلم عمل اور اگر امیر نصیحت کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کرے تو مرہ جو وہ مزید آگے بڑھ کے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں وہ حصل شر والفساد الفساد اس طریقے سے شر اور فساد برپا ہوتا ہے فالواجب بس واجب یہ ہے ان ننظر ماذا الصل السلف ہم دیکھیں کہ سلف صالحین نے کس مسئلہ کو اختیار کیا اور کس راستے پر وہ چلتے, چلتے رہے تجہد الصوطان حکمرانوں کے معاملے میں وہ یت بطول انسان نفز ہو اور انسان اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے وہ یا عرف الواقب اور جان لے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے وہ الحیہ ان مئیسور ان مئی خدم ادلام <الْإسلام> اور یہ بھی جان لے جو شخص حکمران کے خلاف نکلنا چاہتا ہے تو وہ خدمت کرتا ہے مدد کرتا ہے اسلام کے دشمنوں کی فلسط العبرت صورا عبرت و خلاف निकलने में ولا بالانفعال ارناه جوش जोश में بل العبره بالحكمه عبره حکمت کے ساتھ ہوتی ہے نقلا حقوق الراعي والراعيه شيخ ابن عثیمین کی خطب جو ہیں ایک رسالے میں جمع حقوق الراعي والراعيه یہ انہوں نے بیان کیا یہ خطبوں میں انہوں نے بیان کیا جمعہ کے خطبے میں شیخ اور یہ نمبر تیس پتنی بطنی بتیس ہے کتنے ہو گئے انتیس ہے انتیس شیخ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاص, خلاص کا یہ راستہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کے اور اسٹرائک کرو حکمران کے خلاف نکلو علی الحکام فهو من بدع العصر تو وہ اس عصر کے بدعتوں میں سے ہے. اس زمانے کی بدعتوں میں سے ہے.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 اور یہ انہوں نے بیان کیا ہے شرح عقیدہ کہاویہ کی تحلیق میں یہ بات بیان کی ہے اور باقی تیس اکتیس اور بتیس میں امام عجر امام لکائی اور امام ابن ابی عاصم جن کی کتابوں میں نے کوٹ کیا ہے ان کے بھی احتقاد ہے ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے اس طریقے سے بتی بتیس صالحین کے بتیس علماء میں سے یہ عقیدہ ہے اور یہ راستہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اسی راستے پر ہو اور ہماری موت بھی اسی راستے پر ہو ابھی آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس بات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے اور آپ نے سنا ہے یہ میرا قول نہیں ہے جتنے صلی صالحین کے معتبر علماء ہیں جن کی کتابیں ہماری مساجد اور مکتبات میں سجی ہوئی ہیں آپ کسی بھی الحدیث یا کسی اور فقی مسلک کے مدارس میں جائیں انہیں علماء کی کتابیں موجود ہیں اور ان علماء کے یہ متفقہ فیصلہ ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا ہے آخر وجہ کیا ہے عقیدے سے اس کا کیا تعلق ہے کیوں بیان کرتے ہیں یاد رکھیں کہ الحسد جماعت ہمیشہ سے ایک منہج رہا ہے اور ایک راستہ اور طریقہ رہا ہے عقیدہ کو بیان کرنے میں جو عقیدہ ہم بیان کرتے ہیں ہمیشہ یہ کیسے آئے وجود میں اس میں قرآن اور سنت ہے جو اس میں چیز تھی وہ بیان کیا اور جو مخالفی نکلے اس قرآن اور سنت کے خلاف اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور اپنے اشتہار سے غلط بیان کی اور ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو ایک طرف سے یہ عقیدہ کیسے بنا ایک طرف سے قرآن رو سنت ہے جو اس میں مواد موجود ہے اس کو بیان کیا دوسری طرف سے جن جن لوگوں نے مخالفت کی ان کا رد کیا تو عقیدہ اس طریقے سے بنا اب دیکھیں مثال دیکھیں الحسن جماعت کی کتاب عقائد کی کتاب سے کوئی کتاب دیکھیں امام عجور اشریا یا الاکائی یا امام ابن, ابن عاصم سنت میں یا عقیدہ پہاویہ یا عقیدہ سفارینیہ یا عقیدہ واسطیہ کوئی بھی عقیدہ کی کتاب دیکھنے یہ چند کو میں نے نام لیا آپ کوئی بھی کتاب اٹھائے ان میں باپ دیکھیں جو باپ اس میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک باپ باندھا فی السما صفات۔ یہ باپ کیوں باندھا اس لیے کہ اہلسند الجماعت اور, اور معطلا کو الگ الگ کر دیں یہ انکار کرتے ہیں ان کا غلطی بیان کریں اور ان کا رد کرے قرآن اور حدیث سسل صاحین کے مفہوم کی روشنی میں معطلا کو جہمی مرتجی لاشا آئے اور ان کی مخالفت کر کے ایک قاعدہ بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ثابت کرتے ہیں جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں موجود ہیں من غیر تعطیل انکار کریں بغیر ومن غیر تحریف تحریف نہیں کریں گے ومن غیر تکیف کفیت بیان نہیں کریں گے و غیر تمثیر تمصیر اور طویل نہیں کریں گے پھر انہوں نے ایک بیان کیا باب فی فل, فل ایمان امام پہ باب بیان کیا کیوں تاکہ مرزیا کو رد کریں مرزیا کیا کہتے ہیں کہ عمل کا کوئی در نہیں کوئی دخل نہیں ایمان کے مسائل میں سید و بکر صدیق اور رہنوں کا ایمان اور آج کے دور کے کسی بھی زانی اور فاجر مسلمان کا ایمان برابر ہے تو ان کے رد میں انہوں نے یہ باب بابن فی ایمان پھر ایمان کی تعریف بیان کی پھر ایمان کے اصول بیان کیے ایمان کے کی شعب بیان کیے ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے یہ بیان کیا اور تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے بابر کے باب اف صاحبہ کرام کے بارے میں ایک باپ باندھا کیوں باندھا کس کے رد میں رافضوں کے رد میں اسی طریقے سے باب باندھا اہل بیت کے کس کے رد میں نواصب کے رد میں خوارج کے رد میں اسی طریقے سے باب باندھا حکمرانوں کی فہم برداری پہ کس کے رد میں خوارج کے رد میں تو یہ عقیدہ بنے الم الجماعت کا اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دین جو ہے تا قیامت رہے گا ان نقز نے ذکر وہ حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے حفاظت ہوگی اس زمین پہ چلنے والے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا کہ جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آن اور سن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہماری ضروریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے صبح نربِ عزت الحمد للہ رب المین وسلم صاحب کتنا ہے آخر میں ایک شیر میں نے سمجھا پہلے پڑھوں گا لیکن بھول گیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایک شیر پہ ذرا غور کریں آج کے دور کے علماء میں سے جو معروف عالم کون ہیں سب سے بڑے آج کل سعودی عرب میں بارہ خبریں اور شیخال حفظ جو آج بھی زندہ ہیں اب ان کے ان کے قول دیکھیں وہ ایک شعر انہوں نے پڑھا ہے شعر کسی اور کا تھا بلکہ انہوں نے پڑھا ہے یہ جمعے کے دن ایک جو رسالہ رسالہ کے نام سے اخبار کے ساتھ رسالہ کے نام سے نکلتا ہے مدینہ جی ہاں اس میں انہوں نے بیان کیا ہے شیر ہے ارا خل الر وبی غنارن يوشك أن تكون لها ضرام فإن لم يسعى لإطفائها عقلاء قوم فسوف يكون وقودها جثث وهام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام هناك موزوية ما بأنكرتهم أرى خلل الرماد وبضنار أجل لقي بعد راخوي راخ میں لوگوں نے سمجھا آگ بجھ گئی لوگ چلے گئے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ابھی عالم کی بات ہو رہی ہے بات لوگ کرتے ہیں کہ علماء کیوں اس معاملے میں پڑھتے ہیں کیوں ایسی بات کر ہیں اور علماء اگر خاموشی اختیار کیوں نہیں کرتے یہ کیا ہے کہ بار بار ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں تو نصیحت کی بات ہو رہی ہے علما نصیحت کیوں کرتے ہیں اور کیوں کرنی چاہیے خاص طور پر اس معاملے میں جس میں فتنہ اور شروع اور حکمران کا معاملہ ہو آگ لگی کسی جگہ پہ اور آگ لگنے کے بعد ہو گئی لوگ چلے گئے لوگوں کے لیے راک ہے لیکن ایک دیکھنے والا جو دیکھ رہا تھا جس کو تڑپ ہے دل میں کہ فساد نہ بڑھے اور یہ آگ دوبارہ, دوبارہ سے نہ بڑھ کے اس نے دیکھا کہ ابھی کچھ انگارے جل رہے ہیں چنگاریاں چنگاری ہیں ابھی اور ان قریب یہ چنگاریاں آگ بن جائیں گی ٹھیک ہے اگر اس آگ کو بجھانے میں قوم کے سمجھدار لوگ آگے نہ بڑھیں تو پھر ایسی آگ بھڑکے گی کہ زندہ اور مردہ دونوں کو اپنے ضبط میں لے لے گی اور یاد رکھیں آگ کو جلانے کے لیے دو چھوٹی سی لکڑوں کی ضرورت پڑتی ہے یعنی آگ کو جلانے کے لیے دو لکڑیاں کافی ہیں اور جنگ کے شروع ہونے کے لیے ایک لفظ کافی ہے کتنی پیاری بات ہے جنگ کیسے شروع ہوتی ہے جانتے ہیں زبان سے جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر کوئی خاموش اختیار کبھی جنگ ہوگی کبھی لڑائی ہوگی آپ کے سامنے شخص آتے لڑنے کے لیے اب خاموش کوئی لڑے گا؟, لڑے گا لڑائی کب ہوتی ہے ہاں جب زبان چلتی ہے تو, تو اس لیے علماء جو ہیں اگرچہ لوگوں کو برا بالا کہتے ہیں ان کو علماء سلاطین کہتے ہیں ارجاء جاگ کے دائرے میں ان کو داخل کر دیتے ہیں لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھتے امت میں جو فساد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے عام لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جاہلوں کے لیے کیا ہے کوئی آگئی آگ تھی گزر ختم ہو گیا فتنہ تھا ختم ہو گیا لیکن علماء جانتے ہیں یہ جو چنگارے نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ ایسی آگ بڑھکنے والی ہے جس میں صرف حکمران نہیں ہوگا شامل بلکہ امت کا بچہ بچہ بھی شامل ہوگا اور سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور تاریخ دیکھیں آپ تاریخ دیکھیں اس کی گواہی ہے یعنی علماء ایسی بات نہیں کرتے پوری تاریخ کو شریعت کے مسائل سب کو دیکھ کے پھر ایسی بات کرتے ہیں سینت میں کہ قول میں نے جو نقل نہیں کیا اس میں یہ تھا کہ میں نے تاریخ کو دیکھا اور مجھے یہ یقین ہوا کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا شخص مجھے نہیں ملا پوری تاریخ میں جس نے حکمران کے خلاف آواز اور نکلا لے کہ فساد اور قتل و غارت ہوئی کوئی بھی شخص مجھے نہیں ملا کامیابی کسی کو نہیں ملی آج تک خارج میں سے دیکھیں تاریخ پوری تاریخ کو دیکھنے کے بعد اور آج بھی دیکھیں آپ ایک ادھر سے نکلتے ایک ادھر سے نکلتے ایک ادھر سے, سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ اس طریقے سے فساد اور فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور عوامناس اور اکثر لوگ جو ہیں جو طلب علم کا دعوی کرتے ہیں وہ اس سے غافل ہیں اب میری گزارش ہے جیسے ان اگلے درست میں, میں غلط فہم کے ازالے میں بیان کروں گا یہ گزارش بار بار میں سامنے رکھوں گا میں نے تقریباً بتیس علماء کے نام دیے ہیں سروسال ہے سر و میں سے جو اس راستے پہ چل رہے ہیں آج کہ قرآن خلاف نکلنا ہے جنگ کرنی ہے وہ قرآن کافر ہو گئے ہیں اور جو حکمران کافر نہیں کہتے وہ بھی کافر ہیں آخر تک یہ جو یہ ہیں میں اگلے درس میں بیان کروں گا میں موجود ہے یہ جو لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں میں نے بتیس کا نام لیا مجھے دس کا نام دے دیا علماء سلف میں سے بس انصاف ہے کہ نہیں بتیس ہی مانگے میں نے انصاف یہ ہوتا کہ آپ بھی بتیس لے کے آئے میں دس کا نام لے رہا ہوں جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں دس علماء سلف میں سے آپ کے ساتھ کوئی ہے اگر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا اور راہ راست پر آنے کا جس رات مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں ہر فرض نماز میں سترہ مرتبہ ہر روز فرض نماز میں سترہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس دن اثرات اور مستقیم تو اگر راہ, راہ راست پر نہیں آتے تو صرف یہ دعویٰ ہے دعا نہیں ہے یاد رکھے دعویٰ ہے تمنا ہے اس شخص کی طرح جو گھر میں بیٹھا ہے لیٹا ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما اور خود نکلتے نہیں رزق طلب کرنے کے لیے تو کیا یہ اس کا دعوی نہیں ہے کہ وہ رزق کا طلبگار ہے اس کا دعویٰ نہیں ہے صرف کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لائے شریعت پر عمل کرتا ہے دعویٰ ہے صرف اگر واقعی اور رزق کی طلب میں جاتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ واللہ خیر الرازقین تو وہ بھروسہ دل میں ہے اور پورے جسم پر عمل ہے گھر سے نکلتا ہے اور رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے کافی ہے اتنا کوئی سوال ہاں کو جو نصیحت کرتا ہے حکمرانوں کو نصیحت کے لیے یاد رکھیں عوام الناس کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں لا, لا, لا, لا. ہم علماء کی طرف جا سکتے ہیں علماء کے نمبر موجود ہیں اور علماء اب دائم اس ملک کی بات کرتے ہیں لجنا دائمہ موجود ہے نمبر ان کا موجود ہے ایڈریس موجود ہے فون پہ نہیں کوئی بات کر سکتا خط لکھ لیں لجنا دائمہ میں کہ ایسے ایسا ہو رہا ہے ملک میں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ حکمران کو, کو نصیحت کریں کہ وہ اس طریقے سے نہ کریں اپنی گردن آپ نے آزاد کر لی ہے اتنا فتق اللہ یہ آپ کر سکتے ہیں اگر فون نمبر ہے آپ کے پاس قرآن کا فون خود کریں لیکن فون ہمارے پاس نہیں ہے ہم پہنچ بھی نہیں سکتے بیچ میں بہت ساری دیوار ہیں بہت سی رکاوٹیں ہیں علماء کے راستے کھلے یاد رکھیں اب آپ اپنے گردن سے اترا کہ عالم کی گردن پہ ڈال دیں اب عالم جانے اس کو اب جانے اور اس ملک پہ الحمد للہ نے چیز دیکھی ہے آپ غور کریں جب بھی حکمران بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ علما بیٹھے ہوتے ہیں قاضی بیٹھا تو علما یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس ملک پہ تو علماء اور عمرہ ہمیشہ سے ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق رہا ہے اگرچہ بعد میں آہستہ آہستہ یہ تعلق ٹوٹتا گیا اور لوگ اور فطر و فساد میں مبتلا ہوتے گئے لیکن جب تک عالم کی اور امیر کی آپس میں یہ تعلق موجود ہے تو امت میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں یہ خیر اور یہ صلاح امت میں رہا ہے جو ہے علم اور علماء اور عمرہ کا اپس میں ٹکراؤ ہوا ہے جھگڑا ہوا ہے تو یاد رہے فساد زیادہ ہوا ہے کیونکہ ایک راستہ جو تھا دروازہ نصیحت کا وہ بند ہو گیا امت کے لیے اب خود نصیحت کر نہیں سکتی علماء ان سے ویسے دور ہیں تو کہاں جاتی کون جاتا نصیحت کرنے کے لیے اور یاد رکھیں رحمت اللہ علیہ ایک بڑا پیارا قول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حکمران جو ہیں انسان ہیں اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں عام نہیں ہے حکمران کے جو ارد لوگ ہوتے ہیں یعنی حکمت میں فصاحت میں بلاغت میں علم میں دنیاوی امور میں سب سے آگے ہیں اب کوئی عام شخص کے قریب نہیں جا سکتا وہ جاتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں یعنی اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں علماء کو حکمرانوں کو کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے ان کے بہکامے میں آ جائے تو اس لیے حکمران کو نصیحت کرنی ہے حکمت کے ساتھ اگر ایک گروہ جو دیندار گروہ وہ سختی کر رہا ہے بار بار اور جو دنیا والا گروہ ہے وہ آہستہ آہستہ اور گھس رہا ہے اور قریب ہو رہا ہے تو کیا ہوگا سختی والے ٹوٹ جائیں گے اور تعلق ختم ہو جائے گا اور جو باقی لوگ ہیں جو فتنہ فساد چاہتے ہیں وہ تو اور قریب ہو جائیں گے اس کی مثال دیکھیں بڑی زبردست مثال ہے ممتازی نے کیا کیا مامون کے دور میں خلیف ہے تھا مامون آہستہ آہستہ خلیف کے قریب پہنچتے گئے قریب پہنچتے گئے اور علماء اہل سنت جو ہیں وہ قریب تھے دور نہیں تھے لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ دوستی لگاتے لگاتے وہ بالکل مامون کے درباری ہو گئے جو قاضی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دربار وہی وہ ہو گئے اور ان کو کر لیا آہستہ آہستہ قریب ہوتے گئے انہوں نے کیا کیا فطرت خلق قرآن مامون کو الٹی سیدھی بات بیان کی اور وہ عالم تھوڑی تھے آئم قرآن علماء ہیں کیا نہیں ماموں کا زمانہ تو بہترین زمانے میں سے تھا اچھے لوگوں کا زمانہ تھا علم تھا علماء تھے ہمبل زندہ تھے وہ زمانہ تھا تو ان کے بہکاوے میں آ کے کہہ دیا قرآن مخلوق ہے اب جہل کو یہ کہنا قرآن مخلوق ہے کیا فرق پڑتا ہے اسے بلکہ یہ حکم بھی دے دیا جو کہے مخلوق نہیں اسے قتل کر دو سبحان اللہ. اب کتنا فتنہ ہوا امت میں کتنا بڑا فتنہ ہوا علماء کو پکڑ لیا گیا تدریس سے روکا گیا تدریس کون کر رہے تھے متجری آ گئے مسجد حرام محمد الحمب کو نکال دیا گیا تدریس سے ایک تجری کو بٹھا دیا تدریس رک گیا خیر اور یہ فائدہ جو امت کو ہو رہا تھا اس وقت طور پہ روک دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے دین جو ہے لوگ چاہیں جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھائیں تو یہ نور لوگوں کے پھونکو سے بجھنے والا نہیں ہے وہ اللہ ہی اور اللہ تعالیٰ کا نور تمام ہوگا وقت طور پر واقعی وقتی طور پر مصیبت تھی علما پر اور فتنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء پیدا کیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم بھی عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف حکمت سے جہاد کیا حکمت سے تلوار نہیں اٹھائی کس نے تلوار نہیں اٹھائی ہمیں زندہ تھے ان کو کہتے تھے ایک مرتبہ آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہیں بس آپ کو ہم چھوڑ دیں گے متفرق اوقات میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو کوڑا مارتے تھے رات کو متفرق اوقات میں لیکن ثابت قدم تھے ایک مرتبہ محمد رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے یہ کہتے لیکن شخص کا نام میں بھول گیا اس کا نام لیتے اور ان کے لیے دعا کرتے ابو الحسم رحم اللہ ابو الحسم رحم اللہ ابو الحسم رحم اللہ ابولاسلم اٹھتے بیٹھتے تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان یہ ابوسم کون ہے نہ تو کے شاگردوں میں سے ہے آپ کے استادوں میں سے ہیں آپ صبح شام ابو کو دعائیں پتہ تو چلے یہ شخص کون ہے صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے کوڑے مارنے کے لیے جیل کی طرف لے کے جا رہے تھے جیل میں کوڑے مارے خاص جگہ جیل میں کوڑے مارے جاتے ہیں تو میں جا رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ڈر لگتا ہے انسان ہے بچرے کا تقاضا ہے تو جب سامنے میں گزرا تو ایک شخص کو کوڑے مار کر اس جگہ سے لے کے آ رہے تھے تو وہ شخص یعنی کافی جسامت والا تھا لیکن کوڑے لگنے کے اثر اس کی شکل پہ بھی تھے تو اس شخص نے میری طرف ایسے آ کر دیکھا اور کہا آپ احمد بن حنبل ہیں انہوں نے کہا جی ہاں ان کو دیکھو امام میں نے شیطان کے راستے میں کئی ہزار کوڑے کھائے ہیں میں ابھی تک زندہ ہوں آپ رحمان کے راستے پہ جا رہے ہیں کوڑے کھاتے ہوئے آپ کے قدم نہیں تک چاہیے اور یہ بھی کہا کہ جا کے دیکھنا جاتے ہوئے واپسی میں صرف فہرست میرا نام ہے سب سے زیادہ کوڑے میں نے کھائے ہیں جب کوڑے مارتے ہیں نا سب کے نام دیکھیں لسٹ بنے ہوئے وہاں پہ جیل میں سب سے اوپر ابوالحیسم تین ہزار کوڑا مختلف اوقات میں تین ہزار میں فرماتے ہیں جب مجھے لٹکا دیا گیا کوڑے مارنے کے لیے میرے ذہن میں اس شخص کی بات رک گئی کہ شیطان کے راستے میں کئی ہزار کھا کے شخص زندہ تو مجھے کیا ہوگا <سؤال> قسم مجھے کوڑتے مارتے گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا ڈیڑھ سو کوڑا کتنے مارے مجھے پتہ نہیں چلا ایمان <سؤال> قوی کر دیا ایمان کیسے کبھی ہو <سؤال> ایک <سؤال> لفظ سے ایمان قوی ہو گیا اور کس سے ایک وہ چور ڈکیت جو, جو بدکار انسان تھا تو وہ کہتے اس وقت اس شخص نے میرے ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا نہ کوئی استاد تھا نہ کوئی شاگرد تھا کوئی بھی نہیں تھا تو انصاف کی بات ہے کہ میں اس کے لیے ہر وقت دعا کروں ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ میں نہ سنتا میرے ساتھ ہو سکتا ہے میں ثابت قدم نہ ٹھہرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ اس شخص کو اس دن کوڑے مروائے جس دن میں حمل نے آنا تھا اور آپ اس میں آمنا سامنا ہوا اور یہ بات ہوئی اللہ تعالیٰ ثابت قدم کرنا تھا لیکن سبب بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا اس دن تو نصیحت سے کرنی ہے سبحانك الله و بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليه